اور اللہ کے سواجن کو پوچھتے ہو ہیں 32 وہ کچھ بھی ناؤ بناتی اور وہ خود بنائی ہوئے ہیں۔